يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي فلقكم للنفس واحدا وفلق منها زوجها وبس منه بارجانا كثيرا وحسانا واتقوا الله الذي تشاءلنا به والأرقام إن الله كان عليكم ركيلا يا أيها الناس اتقوا الله وقول روحا سبيلا يُصلِع لكم آمانكم ويغفِر لكم ضروركم ومينكم لله ورسوله فقد خاصة فرزاً عظيماً أما عباد فإن خير الهديث بتعب الله وخير الهدي ألي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعاً وكل وكل بالله من الشيطان الرجيم بسم وکل وکلان بہ مشی وجیم وم شام کی ولوش جہن وسعت مطلف صاحب دینی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایک ساتھ مل بیٹھنے اور کچھ کہنے سننے کا موقع اس مسجد میں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں ایسے ہی دین बातें باتیں سننے سنانے کی توفیق دے اور سننے کے ساتھ عمل بھی کرنے کی توفیق دے مین چیز ہے دوستوں عمل کر آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں جیسے بھی ہے برابر آپ مزہ جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے اور, ہیں اور آن کو آزاد نے شیخ رضا اللہ عبدالکریم حفیظ اللہ کا بیان بھی سنا اس پر زیادہ خوشگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس غور یہ کرنا ہے کہ آج مسلمان جو اس قدر ذلیل اور خار ہو رہے ہیں اور تین بدن مسلمانوں کے حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اس کے اسباب کیا تو اس کا ایک بہت, بہت بڑا میں سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کردھر بیان کیا ہے ان کا واہ لو عما برمی حد تما بنکس کسی قوم کے حالت کو اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نات بدلتے کیا مطلب ہے اگر ہم پہلے بہت اچھے تھے اور آج ہم بہت پریشان ہیں تو غور کرنا ہے کہ پہلے اللہ نے ہمیں عزت دیا ابھی قوم ضلیل ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پہلے جیسے تم تھے اب آج ویسے تم نہیں جب تم نے اپنی دینی حالت بدلا اللہ تعالی نے بھی اپنا معاملہ تمہارے ساتھ بدلنا شروع کیا اس کو ایک مثال سے سمجھیں امام احمد بن حمل رحمت علیہ امام اہل الحدیث کہے جاتے ہیں امام اہل السنہ کہے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کتاب السہد کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں جانے کے بعد مستد احمد بن حمل کا بٹن دمانے رکھے اور قید مول صاحب آئے تھے جس کتاب کا حوالہ دیا میں نے اس کتاب کو نیٹ سے چیک کیا وہ حدیث ہے نہیں وہاں آج تو بڑی مصیبت یہ ہی ہے آج لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں اے صاحب فلاں حدیث بخاری بھی کہاں ملے گی حدیث نمبر بتائیں میں نے بھائی بتا دیں کیا کہے نہیں نہیں آپ سے بتا دیں ریسرچ ہم خود کر دیں گے آد آدمی ریسرچ سینٹر اپنے موبائل کو بنایا ہوا کیا تم ریسرچ کر لو گے تمہیں تو بھی حدیث پڑھنی بھی نہیں آتی کیا تم ریسرچ کر لو سمجھتے ہیں نا بھائی تو یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ مصنف احمد بن حنبل کی حدیث نہیں ہے امام احمد بن حنبل نے مصنف کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں فضائل صحابہ کی ہے اسلم لکھی ہے اور ایک بڑی کتاب ہے کتاب و کتاب و کتاب و کی روایت ہے اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہم اس لیے واقعہ بطور مثال کے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ آخر حالات بدلتے کیوں دنیا کا اور آج یورپ اور مغرب کا سب سے خوبصورت شہر جب قبرص فتح ہوا مسلمانوں نے عیسائیوں کو ختم کر کے جنگ میں شکست دیا ایک ایک مسلمان کئی کئی قیدیوں کو پکڑ کر کے لا رہا تھا سارے مجاہدین قیدی پک پکڑ کے لائے اور صفر سالار کے سامنے پیش کر دیا کہ بہت اچھی بات تھی اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا اعلان ہو گیا کہ آج سے اسلامی ملک بن گیا لیکن جب واپس آنے کی باری آئی خوشی منانے کا موقع آیا تو جہاد میں اس وقت ایک صحابی تھے بڑے مشہور ابو دردا رضی اللہ تحرال یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور صاحب الفائل ان کا نقم حکیم العماں حکیم العما اور کہا جاتا ہے قبیلے کے سب سے آخری انسان ہے جو مسلمان ہیں نبی علیہ کی مجلس میں آتے ہیں. نوجوان بچے بڑے ہونہار لیکن بدھ کو چھوڑتے نہیں تھے بڑا مدد بدھ کی پوجا کرتے تھے ایک نبی علیہ السلاف شاہ کی بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے بڑا ہونہار نوجوان ہے یہ لیکن وہ اپنے بت پرستی سے ہٹتے نہیں تھے جمے ہوئے ہیں ایک طویل عرصہ گزر گیا اللہ رب العالمی نے ان کے دل میں ایماد اشراک کی محبت ڈالی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے گھر سے نکلے کہ نبی علیہ اللہ صاحب کو جا کر کے بشارت سنائے اور آپ کے سامنے اقرار کر لے کہ میں مسلمان ہو گیا کہتے ہیں میں آپ کی طرف آ رہا تھا دور سے آپ نے ہم کو دیکھا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا دے جا رہے ہیں بڑے سوچ میں پڑ گیا آج تک کبھی ہم کو دیکھ کے نہیں مسکراتی تھی آج میں نے کیا کر ڈالا جو ہم کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں بڑے پریشان ذہن میں کبھی بات جاتی کوئی تنزیہ ہنسی ہوگی یا اور کوئی معاملہ ہے کہتے ہیں یہاں تک کہ میں مجلس میں پہنچ گیا مجلس میں پہنچ جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اللہ صوب سے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرانے کیوں لگے تھے آپ کیا بات ہے آپ کیوں مسکرا رہے تھے آپ نے فرمایا میں نے رب سے بڑی دعائیں کی تھی کہ اللہ اس نوجوان کو مسلمان بنا دے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں بنے تھے رب نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی نہ کسی دن مسلمان بنا کے آپ کی مجلس میں کر دی اور آج تم کسی اور انداز سے آ رہے تھے تو مجھے اللہ نے خبر دے دی, دی کہ میں نے وعدہ پورا کر لیا اور ابو اتردہ کلمہ پڑھ کر کے استعمال ہو کر کے آپ کے مجلس میں آ رہا ہے اتنا اونچا مکان مرتبہ ان کا شمار علمائے صحابان علمائے صاحب آ جنگ کے خاتمے کے بعد سارے مجاہدی ایک جگہ اکٹھا ہو گئے مال غنیبت تقسیم کرنے کا پلان بن رہا ہے جائیدہ لیا گیا جا تو پتہ چلا سب ہیں لیکن اب دردہ نہیں ہے اب صحابی کا غائب ہو جانا اور وہ بھی اتنے بڑے صحابی کا سب کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی بڑے حیرت میں لوگ تھے چاروں طرف ان کو ڈھونڈنے کے لیے ٹوٹ پڑے کتا دیکھا جائے سارے لوگ ہیں اور انجان کے رسول کے صحابی ابو دردا نہ زندوں میں ہیں نہ شہیدوں میں وہ کہاں چلے گئے لوگ ڈھونڈنے لگے ان کے ایک شاگرد تھے جبیر بن نفیر اپنے استاد کی تلاش میں چاروں طرف دوڑ پڑے کہتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا تھا اسی خیمے کے اندر داخل ہوا تو حدت ابو ابو دردہ اکیلے اس خیمے میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے حالات کیوں ہمارے خراب ہو گئے کل جو ہمیں جھک کر کے سلام کرتا تھا آج اس سینہ تان کر کے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہوں ابو بدلے حالات دیکھیں ہوں گے آخر یہ سارے حالات کیوں بدل گئے تھے اب رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہے ہیں جو بن نفیر کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں قربان ہو آپ اللہ رسول کے صحابی ہم لوگوں کے استاد آپ کیوں رو رہے رونے کی وجہ کیا ہے آج تو خوشی کا دن تھا اتنا بہترین مالدار ملک آج اللہ نے فتح دیا ہمارے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا <سلام> لہر <سلام> گیا یہ ایک ایک مسلمان مجاہد تیس تیس عیسائی قیدیوں کو بنا کر قیدی بنا کر کے لے کے جا رہا ہے مال غنیبت کی ہے یہ تو خوشی کا موقع تھا اور آپ رو رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی خوشی ہے لیکن رونے کی وجہ یہ ادھر یاد ہے یہ اس شہر کے اس ملک کے باشندے آج جن کو یہ ذلت کا دن دیکھنا پڑا قیدی بنا کر کے ہم لے کے جا رہے ہیں رونے کی وجہ کے امت بڑی ماردار خوشحال قوت اور طاقت پاور والے لیکن جب انہوں نے دین کو چھوڑا شریعت کو ترق کیا توحید کے بجائے شرک سنت کے بجائے ودا حلال کے بجائے حنا جائز کے بجائے ناجائز راستہ اختیار کیا تو یہی قوم جو دنیا کی بہترین مالدار طاقت پر قوم سمجھی جاتی تھی ہم لوگ ننگے پے رنگے بدن ہیں مدینے سے ہم لوگوں کو بھیج کر کے ان پر اللہ نے مسلط کر دیا ہمیں ان پر کیوں مسلط کیا انہوں نے دین کی راہ چھوڑ اوپر والے سے تعلق ختم کر لیا سارا تعلق کس سے رہ گیا نیچے والوں سے اللہ ماں بونا اس بات کہاں ہے کہ آج ہم جو آئے ہیں دین کی برکت سے اسلام کی برکت سے اللہ نے جو آج ہمیں یہ فتح بھی دیا ہے یہ عزت دی ہے آج سے یہاں مسلمان آباد ہو رہے ہیں ہماری نسل و صرف آباد ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری یہی نسل جو آج فاتح ہیں جو آدت والی ہے آئندہ کبھی یہ دین کو چھوڑ دے گی اور اللہ سے دور ہو جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو. اللہ کسی اور قوم کو بھیج کر کے میری اس نسل کے ساتھ وہی کرے تو آج ہم نے ان کے ساتھ کیا میرے بھائی یہ تھے ضلع کیا خوشحال ہے عزت والا ہے حاکم ہے اگر دینی حالات اس کی اچھی ہے تو جب تک وہ قوم دین پر قائم رہے گی تبھی تک اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گی ملک کے اندر اور جب وہ قوم دین چھوڑ دے گی طرح طرح کے منقرات میں جس قوم جس قوم کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہاں کے برے لوگوں کو برائی سے روکتی حرام کاریوں کو منع کرتی ہر غلط کام سے روکتی ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی لیکن وہ جو کرتے ہیں اس سے دس گنا زیادہ ہم خود وہی برائیاں کرنے لگے مسجدیں ضرور ہیں لیکن بینک میں سود لینے کے لیے لائن لگی ہوگی تو مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوگی مسلمان پیچھے نہیں ہوگا شادی ہم نماز پڑھتے ہیں مسجدیں ہماری ہیں لیکن جب شادی کا موقع آئے تو شاید جتنے بینڈ باجے دور دڑا کے آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہندو نہیں کر پایا ہوتا اور وہ بھی اگر کہیں آپ کے پاس زیادہ آ گیا ہے تب میرے بھائیوں جو چیزیں ہم مٹانے کے لیے آئے تھے وہی چیزیں ہم کرنے لگے اپنی ذمے داری ہم نے کھو دیا پھر اللہ رب العالم نے ایک ہزار سال حکومت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا جو آج مسلمان دیکھا میرے بھائی اسی لیے پوری دنیا کے اندر صحابہ جو دنیا کے اندر غالب آڈی وجہ کیا تھی صرف ایک مثال آپ کو دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے نکلے مستر کے حاکم کی روا ہے یہ بخاری مسلم کی نہیں ہے حاکم کی روا ہے جب شام فتح ہو گیا تو شام کے گورنر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے ان کے پاس لیٹر کر بھیجا اور کہا کہ یہاں کے عیسائی یہاں کے باشندے جس سے جو ہم سے شکست کھائے ہیں ان کا خیال یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مصالحت کے لیے امیر المومنین خود آئیں دو فائدہ ہوگا ایک تو امیر المومنین مسلمانوں کو جو امیر عمر بن خطاب ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اور نمبر دو معاہدہ بھی ہو جائے گا عمر فاروق رضی اللہ ہوتا تیار ہو گئے کہ سسدہ ہوگا اور لوگوں نے شائق نے بیان کیا ہوگا تیار ہوگئے بھائی ماشاء اللہ اپنے ساتھ ایک گلاب لے لیا ایک گلاب لیا ایک اونٹ لیا اور مدین ایسے چل پڑے طریقہ یہ تھا کہ دونوں آدمی سات اونٹ پر بیٹھے گی تو اونٹ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس لیے ایسا کرتے ہیں باری کو کڑا کر لیتے ہیں تم بیٹھو میں نیچے سے لکیل پکڑ کے چلوں گا اور پھر تمہاری باری آ جائے گی تو ہم بیٹھیں گے تم لکیل پکڑ کے چلنا یہ عمر فاروق ردی اللہ تعالم کو طے آپ چلے پورے راستے بھر اس طرح سے باری باری بیٹھتے تھے جب ملک شام میں داخلے کی باری آئی اور استقبال کے لیے مسلمان دوڑے گورنر وہاں کے فاتح شاہ اور پھر عیسائیوں نے سنا چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تو یہ بڑا نازک موقع تھا تو اس وقت گلاب کے گور پر بیٹھنے کی باری آ گئی اور امیر المین کی نکیل پکڑ کے چلنے کی باری زمین پر آ گئی عمر فاروق فوراً اتر گئے گلاب لکھ لاسٹ نہیں آپ بیٹھو نہیں نہیں تم بیٹھو گئی گلاب کو بیٹھایا اور عمر نکیل پکڑ کے چلنے اور روایتوں کے اندر آیا उस वक्त उमर फारूक नंगे पैर थे और जो कमीज कपड़ा पहने थे सिर्फ कमीज में तेरा पैबंद लगे हुए थे कितने पैबंद आज तो माशा कुर्ता सिलाया है हमारे भाई ने उधर टोपी लगी है टोपी काली है तो धागा भी काला ही होना चाहिए मतलब मेच खराब हो जाएगी मेचिंग शो खराब अगर कहीं एक सिलाई मार दी फिर टेलर की खैर नहीं है कुर्ते मामलाते है समझिए वहाँ पेमंद लगे थे तेरा वो भी मेसी के नहीं थे कहीं कपड़े का था और तो एक पेवन चमड़े के लगे हुए थे कपड़ा भी नहीं हुआ सब पैमंद लगा दी उमर फारूक चल रहे हैं फात शाम गवर्तर मदीना पहुंच गए امیر البین یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہا کیا ہوا کہا ایک تو آپ نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں کہا کیا کریں ہماری باری ہے ہم نے جو غلام سے طے کیا تھا اللہ کا ہی حکم تھا داخل ہوا تو میری باری آ ہم نے جو وعدہ کیا وعدہ پورا کریں گے امیر البین یہ کپڑا تھا بدل لے یہ شام کے لیے شائی دیکھیں گے تو کیا کہیں مسلمانوں کا بھی ایسا ہوتا ہے عمر فاروق نے کہا کہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا ہے ہی نہیں یہی پہن کے چلا ہوں اسی کو دھل کر کے سکھا لیتا ہوں پھر دوبارہ اسی کو پہن لیتا ہوں ابھی میرے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے فاتح شام بڑے تیز اور ترار تھے انہوں نے کہا کہ اپ کے پاس نہیں ہے ایسا کریں آپ کی پوزیشن خراب ہو جائے گی لوگ برا میں فاروق غصے میں آئے تھا او ہمیں یہ مشورہ دے دیں کہ اس کپڑے میں میری تو ہو جائے گی اللہ کی کسم اگر تمہارے علاوہ کو یہ مشورہ دیتا تو میں اسی وقت اس کو درے مارتا تم نے کیا سمجھا ہے یہ عمر ننگے پیر ننگے بدن مکے کے پہاڑیوں پر بکنیا چلانے والا اونٹوں کے پیچھے پھاگنے والا خطاب کا بیٹا جو تمہارے سامنے ابیر بنا ہے معلوم ہے اللہ نے عمر کو یہ عزت دی مسلم کے امتیوں کو یہ عزت اسلام کی برکت سے کپڑوں کی برکت سے نہیں دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا عزت تم کو اسلام سے دین کی برکت سے ملی ہے اور جب تمہارا بزا خراب ہو جائے یہ کھوپڑی پہ ہاں؟ کچھ اور بھر جائے اور تم سب اللہ نے جس دین کی برکت سے عزت دیا ہے عزت کو دین سے حاصل کرنے کے بجائے کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو یاد رکھنا اللہ تم کو سلید اور خواہ کر دے گا آج ہمارا مسلمان نوجوان مسلمان بھائی چہرے پر داڑھی رکھنا بھی کیا سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھ رہا آج ایک سلمان ہمیں خود کو رہا ہے بس اوکات تو بھائی گے شیخ صاحب مجھے بیٹی کا رشتہ چاہیے آپ کے درسوں میں پہچان میں کوئی دیندار لڑکا ہو द्वारा بتائیے آپ کے یہاں تو دیندار होगा ठीक है ٹھیک ہے میں بھی نگاہ میں رکھا چلو بھائی دیکھتا رہا دیکھتا رہا کوئی ایک نوجوان مل گیا پوچھ لیا بھائی شادی تو نہیں بھی یہ نہیں ارادہ ہے ہاں ارادہ تو ہے لیکن ابھی ریشن رہے ہیں میں نے جا کے لڑکی والے کو بتایا پچاس سو قصے ہاں لڑکی والے سے کہا صاحب فنا مسجد پہ درس ہوتا ہے فرا دن آپ آ جائیں ایک لڑکے سے آپ کو ملاقات کرا دیں گے رشتہ ابھی نہیں اس کو دیکھنے پسند ہے تو اب آپ آگے بڑھائیں ورنہ خاموش رہے گا آئے اب چلے جائیں گے دوبارہ فون کر کے بتائے کہ بھائی کیا ہوا اب میں ٹیلی ٹیلیفون کروں صاحب کیا بات ہے لڑکا دیکھیں ہاں لڑکا ماشاءاللہ اللہ دیندار تو ہے لیکن اتنا دیندار نہیں چاہیے آپ ابھی تجربہ ہوا ہوگا ہاں تجربہ ہوا ہوگا دیندار چاہیے ہم ادھر ماسٹر لے رہا لیکن اتنا دیندار نہیں بس کر نہیں دین چاہیے اتنے دین والا نہیں چاہیے اللہ اکبر اسلام میں جتنا دین ہوگا اتنا آپ کے اللہ عزت بڑھاتا ہے اور جب اس امت کا مزاج ہو جائے کہ زیادہ زیادہ جتنا دین کم ہوگا اتنا ہی عزت ہوگی تو میرے بھائی دنیا میں سلیل تو ہونا ہی ہے اسی لیے مسد احمد بن حمبل کی روایت اللہ کے رسول سل نے ساتھ میں آیا وَجُعِلَ مَنْ اے میرے امت کے لوگ عبد بن عمر بن خطاب کے حدیث اے امت کے لوگ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عزت کو لکھ دیا ہے کب تک جب تک تم میری لاہبِ شریعت پر عمل کرتے رہو اگر تم نے میری رائب شریعت کو ترک کیا سمجھ گئے نا اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی جو انسان بھی آپ کے نافرمانی کرے گا ہم اس پر ذلت مسلط کر دیں گے میرے بھائی ذلت تو کس پر مسلط ہوگی ہم یہ کہتے ہیں, نہیں خود کام بدل گئے زمانہ بڑا برا ہے اے, الیکشن میں یہ پارٹی آ کے اس لیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کبھی ہم یہ نہیں سوچتے اللہ اکبر پر ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ورنہ بتائیں اللہ سنیں ابن نماز کی بڑی طویل ہڈی سے کبھی موقع ملا تو بتائیں کہ پانچ چیزیں اس حدیث کو چھیڑ دیں گے تو اسی پورا وقت ختم ہو جائے گا اے, اے, حضرت عبداللہ بن امر عب العاص رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ نبی علیہ صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رک کر کے آپ نے دیکھا کہ یہاں تک من جتنے مہاجرین ہیں اکثر کا سے ہے مہاجرین سے یا عن فرما یاما شرل مہاجرین یاما شرل مہاجرین یا معاشر الماجرین تجرے کو اے مہاجروں کی جماعت آج اللہ نے تمہیں دنیا میں عزت دیا ہے آج تمہارے یہاں رحمتوں کی بارش اور برکتیں رہا ہے لیکن تم مہاجرین ہوگا سوچو کتنے اونچے مقام والے صحابی ہیں مہاجر ہیں مجاہد ہیں آپ نے شاد رمایہ لیکن یاد رکھنا ہم سن جب تو نہیں تم بہلنا پانچ نہایت خطرناک گناہ ہیں پانچ نہایت خطرناک گناہ ہیں جب ان پانچ گناہوں کو تم کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ پانچ آزاد تمہارے اوپر نادر کرے گا है? وہ پانچ ادا پانچ چیزیں کیا برائیاں کیا ہیں ان میں سے ایک برائی و مِمَّا <اللَّهُ> جب تک جب تک تم لوگ تمہارے مولانا تمہارے قادی تمہارے واحد تمہارے خطیب تمہارے امام تمہارے بفتی, جب کتاب جب تک لوگوں کو کتاب و سنت بتاتے رہیں گے وہ خیرو اور قرآن و سنت کو اپنے لیے عزت اپنی قوت سمجھ گئے نا اپنے لیے خیر و برکت کا سبب سمجھتے رہیں گے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو جب تک اپنے لیے خیر و برکت کا دریا سمجھیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں شریعت کی پابندی کرنے میں برکت ہے خیر ہے قوت ہے طاقت ہے عزت ہے جب تک, تک تمہارے علیماں ایسے کرتے رہیں گے تب تک وہ ٹھیک ہے لیکن جس دن کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو تم مصیبت سمجھنے لگے اور یہ نظر کیا قائم کر لیا کہ نہیں اس میں کوئی خیر و برکت نہیں پھر اللہ تم پر کیا حملہ دل کرے گا اللہ تعالی ظالم قوم پر تم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے ذرا سوچئے آج کسی کو ایک حدیث سنا کر کے دیکھیں بھائی اللہ رسول نے حدیث میں بیان فرمایا ہے ہزار ہیلے بہانے کر کے حدیث کو رد کر دے گا دل کچھ نہیں ہوگا کیوں اس کے فکر شور کے خلاف حدیث پڑی ہے اب اس حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے سمجھ گئے نا آج قرآن پاک کی ہے دکھا دی جائے کہ سود کی یہ مذمت ہے آدمی ہزار تعویلے کرتا ہے آج میں آج سے چالیس سال قبل کباب بتا رہا ہوں ہمارے مالے گھاؤں میں ہمارے خلیل سیٹ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تھے کہنے لگے ایک دن مالیگاؤں میں سارے لوگ بیٹھے ہی گئے تھے اور میں وہی خود بادرا خلیل سیٹ ہمارے ساتھ میں تھے ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے کے ناظک پورے بر صغیر ہندو پاک پندرہ تینوں چاروں ملک کے سب سے بڑے ادارے کے نازر آئے تھے انہوں نے ذرا سود کی مذمت بیان کر دیکھوں سود لینے دینے کھانے کھلانے والے دادا تھے مارکیٹ میں مول صاحب تو چلے گئے بعد میں سیٹ ہونے کیا کہا مولوی صاحب کو بس نماز روزے کے مسائل معلوم کو کیا معلوم بزنس, کی بزنس کیسے ہوتا ہے سود کس کو بنتے اب عالم دین سود بھی نہیں سود کیا ہے وہ بھی فیصلہ کون کرے گا وہ کرے گا میرے بھائی اللہ کے جہاں کتاب و سنت کو چھوڑے اور اپنے لیے مصیبت سمجھی اللہ کیا کریں گے ظالم قوم کو تمہارے اوپر فی ایدی اللہ فرمایا بہت ساری تمہاری چیزیں جو ہوں گی وہ سالی قوم تمہیں تو سزا دے گی تمہارے اوپر عذاب ہوگا اور بہت ساری تمہاری چینوں کو چھین کر کے اپنے قبضے بھی لے دیں گے کیا خیال ہے اگر آج دیکھا جائے تو معلوم اتہ اللہ رسول آج کے مسلمانوں کی حالات دیکھ کر کے پتہ رہے جو کچھ ہو رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ صلاح صاحب کی ہر صحیح حدیث ایک مستقل موجودہ ہے جو آپ نے فرمایا اس وقت آج انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے تو میرے بھائیو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دعوت کی روایت اب اگر ہمارے حالات پھر سدھر گے تو کب سن داؤت کی روایت ایک جمرہ کیا نہ ہو تمہارے حالات اگر بگڑے اب دوبارہ تمہارے حالات اس وقت تک نہیں سدرے گے جب تک کہ تم توبہ کر کے دوبارہ پر نہیں آ سکو گے میرے بھائی یہاں فرشت نہیں بیٹھے کتنے سب بھائی کس میں جن پر بیٹھے جتنے بیٹھے سب انسان ہی بیٹھے نہ بھائی یہ کوئی جن اس میں ارے دو چار ہوں گے کہیں باہر سے آئے ہوں گے چلو اس مسجد کو چھوڑ دو بڑی مسجد ہوگی وہاں چلے جاؤ فجر پہ جا کے دیکھنا جمعے کے دن جگہ نہیں ملتی دوسرے محلے کے سب اتنے محلے ہی تھے لیکن جمعے کے دن مسجد میں جگہ نہیں ملتی کہاں سے اتنے تبادی پیدا ہو گئے سب چھوڑو رمضان کی پہلی تاریخ جو ہوگی پھر ذرا دیکھو مسجد میں کیسی جگہ پھول ہو جاتی ہے ایک ٹوپی ایک کرتا ایک لکی ایک چپل خریدے اور مسجد میں شاید پرانے نمازی جو ہیں پہلے عشرے تک تو ان کو اندر جگہ نہیں ملے گی اگلی سب کو جگہ نہیں ملتی جتنے رمضان علی ہے سب ہاں آنے. لیکن ذرا بتاؤ رمضان کے بعد وہ کہاں چلے جاتے ہیں بیچارے کسی اور ملک کے لوگ نہیں آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن رمضان میں جو مسجد بھری محلے ہی کے نمازی ہی ہیں محلے ہی کے لیکن مشکل کیا ہے مشکل کیا ہے نیتیں ان کی درست نہیں تھیں اب نیت ان کی یہ تھی کہ رمضان بھر نماز پڑھوں گا تو ایک مہینے میں نماز پڑھنے کی نیت کی بد وقت کو اللہ نے مسجد میں آنے دیا اور اس کی نیت تھی جہاں رمضان ختم ہوا پھر اگلے رمضان تک نماز نہیں پڑھے گا اللہ نے کس طرح سے مسجد دھتکار دیا اس کو نیتیں درست ہو ہم کہتے ہیں اگر وہ نیت کر لیتا کہ انشاءاللہ شاء نماز پڑھ رہے اب نماز نہیں چھوڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اور ایک مہینہ جیسے مسجد نے بلایا ہے زندگی بھر شاید اللہ تعالیٰ رہتا میرے کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ کہ پچپن نماز جیسی چیز کی پابندی آج مسلمانوں میں لگے ایشا میں مغرب میں دو تین صفحے ہوں اور فجر میں پہنچ جائیں فجر میں گئے کہاں چلے گئے نماز بلکہ ایک صاحب کہنے لگے اللہ کہ فجر کی نماز آج مسلمان کاروبار کے لیے پریشان برکت نہیں ہو رہی ہے سمجھے نا اولاد نافرمان نہیں کر رہی ہے کام تو ہے لیکن پیسے نہیں مل رہے ہیں آج کتنی پریشانیاں ہیں برکت کیسے آئے اللہ نے فرمایا اللہ امتی تھی وہ اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے دی کیا دے دے اور صبح چلی گئی سونے میں ہمارے بہت بڑے مورا تھے اہل حدیث عالم جن کا نام تھا محمد بن یوسف صورتِ رحمۃ اللہ علیہ علما جانتے ہیں محمد بن یوسف سورتی عربی کے بہت, بہت بڑے عالم تھے حدیث قرآن سب کے بہت بڑے عالم تھے یہ سورت گجرات کے رہنے والے تھے علی گڑھ میں کچھ دن تک پروفیسر بھی رہے عربی زبان و بینیات کے ان کے پرانے تعلق کرنے والے تعلق رکھنے والے حیدر آباد دکن کے علاقے میں ایک ڈسٹک نادیڑ ہے وہاں اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے آئے دلی دل سے وہاں شا علی گڑھ سے ملنے کے لیے آئے اور چونکہ بڑے آدمی تھے وہ جو شاہی گھوڑا ہوتا تا, ہوتا تھا مسجد کمر الدین اہل تین شاہی اتر گئے اسی مسجد میں نماز کہنے لگے پڑھاؤں گا نماز پڑھائے اور سلام پھیرنے کے بعد تاہم مسجد کا دروازہ بند کر دو مسجد کا دروازہ اب جتنے لوگ ہوتے ہیں نا چلے آ رہے ہیں نگر دیگ میں دروازہ بند سب کو مسجد محت اب مسجد کا بات روم استعمال کرنے کے لیے آ رہے کے لیے مسجد میں کسی ایک से مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا اور کہا کیا اللہ کو جو برکت ہے تقسیم کرنی تھی مسجد میں تقسیم کر دیا کیوں قرآن پاک کہتا ہے خاص طور سے فجرے میں اور میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکت کا وقت ہے موڑا نے سب کو لوٹایا تھا بد وقت برکت کو اللہ نے تقسیم کر دی جماعت کے ختم ہونے پر اب تم کیا کرنے آ رہے ہو مسجد کا حمام استعمال کرنے باتھ روم استعمال کرنے کے لیے لوٹایا کسی کے لیے مسجد نہیں کھولی لیکن اس زمانے میں علماء تقوی شعر اللہ سے ڈرنے والے تھے ہم لوگ وہ کتنا تو نہیں تھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور جتنا علم ہوتا تھا اس سے زیادہ علم پر ان کا عمل ہوتا تھا بات میں اثر تھا اثر تھی اثر تھا نتیجہ یہ نکلا دوسرے دن اذان کے وقت پورے محلے کے لوگ مسجد میں محبوب رہے کیوں؟ مولانا نے کہا کہ برکت اللہ تقسیم کر دیتا ہے پر اب ذرا میرے بھائی ابتاؤ ہم فجر میں ہم سوئے ہم تو آ گئے بیوی بی سوئی بچے سوئے پوتے سوئے نماتے سوئے نماتیاں سوئی پوتیاں سوئی بیٹا بہو سویا ہوا جب اس طرح سے نماز کے وہ برکت تقسیم ہونے کا وقت ہے ماں سورہ یونس کی آئے تھے دوستوں ذرا یاد رکھنا ہاں نماز کو کیا سمجھا ہے آپ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے صرف سیاسی پارٹیوں کو قصور کیا رہی؟ جو بھی صیبت آئے سیاسی پارٹی یہی ہے نا کبھی یہ ہم وہاں سنا نہیں کرتے کہ ان کے دل ان کی شاست کس کے ہاتھ میں ہے ہم کہتے ہیں مشین میں گڑبڑی مشین کس کے ہاتھ میں ہے اصل پاور تو کس کے ہاتھ میں ہے اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی اور ادھر ادھر نہیں ہو سکتا مین پاور مین چاول اس کے ہاتھ میں ہے ہم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی تو کچھ کو سن رہی ہے موسال علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان اقلیت بھی تھی آ? بڑی پیاری مثال ہے کس کی حکومت تھی بھائی فرون کی اس کی حکومت فرون کی حکومت ہے اور فروغ نے کیا قانون پاس کیا ہے مسلمانوں کے یہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر ظلم سے پریشان حال آئے موسا شام کے بعد موسا کلیم اللہ فرعون بہت ظلم کر رہا ہے بڑی زیادتی ہم لوگوں پر ہو رہی ہے اب تو دنیا میں کوئی سہارا نہیں اوپر والے سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات پورے مسلمان علیہ السلام کی قوم فرعون اور اس کے قوم کے عذاب سے نجات پانے کے لیے کس سے شکایت کر رہے ہیں موسا سے موشا سے اور کیا کہتے ہیں ہمارے رات کے پاس پاور نہیں لیکن اوپر والے کے پاس تو پاور ہے اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دے موشال علیہ السلام سامنے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مسلمانوں کو بڑا ظلم رہا ہے مسلمان بڑے پریشان ہیں فرعون تک کر رہا ہے اللہ مسلمانوں کو نجات دے دے پریشان مظلوم مسلمانوں کی مدد کر جا کر دی ٹھیک ہے نا بھائی دعا مانگی والآن كيف حرمي وأوحينا إلى موسى واخير أنت بوال قومكما بمشرة بلوتا واجعلوا بلوتكم خبرة واقيموا وبشر المؤمنين الله أكبر وحينا إلى موسى ماخين. ہم نے حکم دیا موسا ان کے مسجد آباد کریں لوگ آئیں مسجد کیا نئے مسجد اولاد کا در کر رہا ہے اللہ کو کیا کروا رہا ہے ابھی مسجد إِلَى مُوسَى اَنتَ <بِرُوتَا> ہم نے موسا اور بھانو دونوں بھائیوں کو کہا کہ جہاں جہاں مسلمان محلے ہیں ہر مسلم محلے پہ آپ کیا تعمیر کریں مسجد اور उन्हीं मस्जिदों में इकट्ठा होकर के किलाकर के नमाज पढ़े को अपना किबला और अपना मरकज बनाए वाक़ी मुस्रा और मस्जिदें बन जाए तो पत नमाज की पाबंदी पढ़ो नमाज कायम करो वाम ने मस्जिदें बनाई मस्जिदें बनाने دے. آب فیرون کا بیڑا ساری مصیبتوں کا حال اللہ نے کس میں رکھا تھا مسجد کے آباد کرنے میں اور آج ہمارے یہاں نمازی کتنے تو آخر مشکلات تو آنی ہی آنی ہیں اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم گیروں پر زیادہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے احمد کا بھی جائزہ لیں گے ایسا تو نہیں کہ ہمارے آمار ہماری ہیں ہمارے گناہوں کی سبق ہمیں مل رہی ہیں اسی لیے اکبر حضرت علیہ صاحب کا قصہ اپنے دھیان میں رکھا ہے آخر یہ صحابہ کرام یہ تابعین یہ پوری دنیا کے اندر اقلیت کے باوجود جو عزت کی زندگی گزاری اس کی کیا وجہ ہے کچھ لوگوں نے بہت ریسرچ کرنا چاہا کہ صحابہ کی کامیابی صلاح کی کامیابی اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی کامیابی کا اصل راز کیا تھا تو کچھ اہل علم و صلف نے بڑی اچھی بات کہی کہتے ہیں پانچ چیزیں تھیں کتنے بیٹے پانچ پانچ باتیں تھیں جن پر مضبوطی سے عمل کرتی تھی اور انہیں پانچوں چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ خالب آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ پانچوں چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر آ جائیں پانچ پہلی چیز پانچ چیزیں تھیں نا نمبر ایک لزوم و جما تزومو جماعت کبھی انفرادی زندگی نہیں گزارتے تھے جماعتی زندگی گزارتے جماعت کے ساتھ مل کر کے جماعت سے جڑ کر کے بالکل جماعت سے چپکے رہتے تھے ملے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ لڑ کر کے اپنی دو انچ کی دیوار الگ کھڑی نہیں کرتی لوسوم و شما آتی اجتماعیت کی زندگی مل کر کے رہنا تھوڑی تھوڑی باتوں میں معمولی معمولی جھگڑوں کے اندر اپنا الگ الگ مسجد بنا لینا مدرسہ بنا دینا تھیٹر بنا دینا الگ کمیٹی تشکیل دینا سب سے بڑی بڑا کیا ہے دوست علامہ اقبال نے کہا تھا فرد قائم رب ملت کر صحت تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں او بیرون دریا کچھ نہیں دوستو اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے استماعیت کی لیتے. اسی لیے رب الال نے فرمایا صورت آپس میں بالکل جڑے رہو ملے رہو ایک دوسرے سے بچے رہو الگ نہ ہو جاؤ اور آج ہمارے یہاں ہر اختلاف کا ہر اختراف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بھائی چھوٹی سی جماعت ہوگی اگر آج امام یا مسجد کے صدر سے جھگڑا ہو جارے تو کل وہ الگ مسجد بنانے کے لیے سوچے گا جھگڑے کو ختم کر کے ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں سوچے گا آج سب سے بڑا جماعت جماعت کے ساتھ مل کے رہنا جما سے چمٹ کر کے رہنا اجتماعی سی دیکھ کے ادارے کی کوشش کرو مجھے کہتے نا بھائی چار برتن ہوتے وہاں دکر ہوتی نا قصہ یاد آیا مرا سراول مریک راؤ سنا آپ لوگوں نے مرا سرا اللہ اور موڑا محمد ابراہیم سیال کوتی یہ دونوں بڑے عالم تھے دونوں کہیں جلسہ تھا جا رہے تھے اور بیل گاڑی کا سفر تھا یہ والی نہیں تھی بیل گاڑی بیل کچا راستہ دونوں کافی لمبا سفر تھا بستر ڈال کر کے بیل گاڑی میں دونوں ایک کا سر دوسرے کا پیر لے کے سو گئے اور دونوں نے لوٹے جو ہے اپنے وہ آتا تھا المونیم کو المونیا کہتے تھے لوٹا تھا پیسل کہیں المونیم المونیم کا لوٹا دونوں نے پیچھے ڈانک دیا پہلے پرانے زمانے میں لوگ لوٹا اور رسی لے کے چلتے تھے کہیں بھی ضرورت بڑی پانی نکال کے پی لیں گے وضو کرنا ہوگا پانی نکال کے وضو کر لیں گے تو باقاعدہ رسی نے ایسے ہی ڈانک دیا صبح فجرے کے لیے اٹھے تو بڑا سرا اللہ رسری ہیں ہم دونوں تو آرام سے سو لیے لیکن دونوں کے لوٹے اتنے لڑتے رہے جہاں برتن ہوتے وہاں ٹکر ہوتی ہے ہر ٹکر اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الگ ہو جائیں تو شیخ الاسلام کہتے ہیں دونوں کے لوٹے رات پر اتنے لڑے کہ فجر میں باری بھرنے کے لائق دونوں میں سے کسی کو لوٹا نہیں کیا تھا کسی کے پاس یہ ہوگا تو ایسے آ کے آتا ہوگا سمجھ گئے نا اور کوئی چرچا ہوگا کمال سب کو لے کر کے چلنا ہے برکت اس میں پھر جماغ عل جماع اگر ہم سب کو لے کر کے مل کر کے ایک دوسرے کے نخرے برداشت کر کے ایک دوسرے کی سخت زبان ٹیڑھی زبان برداشت کر کے اگر ہم لے کر کے چلیں گے تو دو فائدہ ہوگا دو بشارتیں سنیں نمبر ایک اللہ تعالی کیا فرمایا الجماعت و رہما الجماعت و رحمت. یہ مل کے جب جماعتی زندگی گزارو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے تم مستحق بن جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نادل ہوگی اگر آپس میں مل کے نہیں تو پورے محلے کے لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ بتو میرے بھائیوں اللہ البرکہ اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کے رہنے میں اللہ تعالی برکتیں ادا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں جماعتی زندگی گزارنے کی توفک نصیف بہر عالم کسی اور موکر. نمبر دو پانچ چیزوں میں سے کتنے ٹائم کتنا باقی دس منٹ چلو بھائی دس منٹ باقی ہمارا ہے چلو وہ اتباع سنتی دوسری چیز میرے اللہ اکبر سنت کی اتبا رہی میں ہم باہر والوں کو نہیں کہتے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں واللہ نماز میں آیا تو ماشاء اللہ یہاں بازنا چاہیے کچھ نوجوان جوش میں یہاں باز لیتے کیا خیال ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن مارکیٹ میں جاتے کہاں رہتی ہے کہاں رہتی ہے سوچو دراصل کیسے سن رہتے وہاں سے پوچھیں شاید اس کے طرح کر دینے پر اتنا عذاب کا مستحق نہ ہو جتنا اس سنت کے چھوڑنے پر عذاب کا مستحق کیا کہہ رہے ہیں شاید بس ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں آپ بڑھا دیں گے بھائی دیکھے ہمارے ہو نا ہمارے ہو نا اپنوں گا. کو لیے کہیں گے کس تو کہیں گے بھائی دستور صبح بندی یہ کیسا تیرے محفل میں یہ ہمارے نوجوان ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بچے ہیں اگر ان کو نہیں کہیں گے تو کون کہ بھائی ٹھیک ہے نا اپنوں کی صلاح نہیں کریں دوسروں کے کیا کہنے کے لیے کہیں گے لیکن بیچے طرح بتاؤ نبیت اس طرح سامنے ساتھ نمایا سلاسطلّہ وَلَا <يُزكِّهن> <ولا <يَنكرو إلئي> <والهم عدام حلی> میرے تین قسم کے امتی ہیں اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ قیامت کے لیے ان سے بات نہیں کرے گا ولا ذکی <يزكِّهن> ان کے گناہوں کو مع کر کے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا نمبر تین ولام اشر کے میدان میں کہاں پریشان ہے اللہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا نمبر چار و رحم اداب و رحم اداب اور ان کے لیے بڑا دردن عذاب کتنی بہتیں ہیں دوست حضرت تب ادھر کے فارغ کہتے ہیں شہید مسلم کہہ رہے کہ یا خاک و خسروا من ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تین بدبخت بڑے بدبخت ہیں یہ کون ہیں ذرا بتائیں خاک ہو و خسر من ہم رسول اللہ یا رسول اللہ, رسول اللہ. برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے تباہ ہو گے اتنا بد وقت اتنا بد نشیب اللہ اتنا ناراض کیا کم وقت نے کہ اللہ اس سے بات نہ کرے اللہ اس کی پرواہ نہ کرے اللہ اس کے گناہوں کی مفرت نہ کرے دردناک عذاب میں ڈال دے ایسے کون سے تین بد وقت ہیں نمبر ایک نے فرمایا پہلے نمبر آہ آہ نے فرمایا. تینوں میں سے کون ہے تخنے کے نیچے اپنی غذا اور پینٹ لٹکانے والا کیا خیال ہے دوستوں بولو بھائی المنانگ کتنے ہیں تین بلکہ تینوں سن لے ال سے الارنان و منف کو سراتا اے فل لوگوں یہ کون ہیں نمبر ایک ٹخنی کے نیچے کپڑا لٹکانے والا نمبر دو ول منفی کو سراتا بلحل قسم کا کر کے سامان بیچنے والا اور نمبر تین المنان احسان کر کے احسان نب یہ رہس طرح شام راستہ پکڑ کے چلے جا <تصفح> رہے ہیں اللہ اکبر اے? اے بہت ساری روایتیں ہیں بس ایک اور حدیث اور سنائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ دوستو ہمیں سننا اچھا ایک بات یہاں پوچھیں کتنے عطا بتائے بیٹے اللہ کو سنا اللہ نے کتنے اللہ نے کتنی با... ویڈیو سنا ہے چار نہ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز ہو یہ چھوٹی چیز ہے کہ بڑی چیز آج دنیا کہتے نہیں بس ان میں کیا رکھا ہوا ہے اللہ دل دیکھتا ہے لوگ عورتوں کا بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے دل صاف ہو تو نگاہوں کیا سارا معاملہ کہاں چلا گیا ساری سنتیں دل بھی اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے اچھا بتاتے ہیں چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کے بارے میں کیا کہا رہا خیال رکھے دلہ تھا بولو بھائی اللہ کے رسول کے صاحب آپ کے سالے اللہ کے رسول کے سالے عمر فاروق کے بیٹے ام المعمین حضرت حفصہ کا بھائی تھا کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں تھے دل تو صاف ہی رہا ہو اللہ اللہ رسول سلیم نے تو ارفا ادارہ کا اداروں پر کر لو میرے بھائی دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے ترویدی کی حدیث نبی پکڑ کے جا رہے ہیں شمالی کی حدیث ایک ساتھ جا رہے تھے لنگی چادر ان کی تکنے کے نیچے لٹک رہی تھی چلے جا رہے تھے مست بالکل کسی سوچ بچارے پیچھے سے اللہ کے رسول نے ان کی لنگی پکڑ کے اٹھا سمجھ گئے؟ ہم ذرا سوچے کسی کی لنگی میں ہاتھ لگا دینا کتنا مشکل پسند اللہ کے رسول نے پیچھے سے اٹھائی بڑے غصے میں پھلٹ کے دیکھے اللہ کے رسول بڑے اللہ اللہ میں پل نہیں اب کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ رسول کا معاملہ ہے کہا اللہ رسول فرمانا ادارہ ادارہ فائدہ اللہ کے بندے اپنی اونچی کر لے یہ نہ رہے تین فائدے ہیں اللہ اکبر تین فائدے, فائدے کتنے ہو گئے اللہ ماہ چھوٹی چیز ہے نبی کی سنت کہیں چھوٹی ہو سکتی ہے نبی کی سنت ہی جب نبی چھوٹا نہیں تو سنت کہیں چھوٹی ہوگی سنت بھی ہو چھوٹی بھی ہو دوستو حیرت کی بات ہی ہے اللہ سے کیا فائدہ ہوگا نمبر ایک انکا اس سے تمہارا کپڑا زیادہ صاف رہے گا کیوں دھول مٹی گردوار سے صاف نمبر دو اتقا ماہ کیا ہے کپڑا صاف رہے گا اور دوسرا اس سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے دلوں میں تقوا پیدا کر دے گا دیکھا جب تکوا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا پوچھے کر لو یہ سنت ہے کیا کہتے ہیں اس پہ تفصیل کسے گا اس میں تفصیل کا بہت ساری نیکیوں کے مقابلے میں ہوگا سڑ جائے گا کپڑا صاف زیادہ پائیدار اور دل میں تقویٰ بات ہو گئی نا لیکن صاحب اس نے سو لیا پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر فٹ جائے گی تو دوسری خرید لیں گے معمولی سے چادر ہے چندر ٹکے کے اگر سڑ گئی تو کیا فرق دوسری ہم خرید لیں گے اللہ رسول نے دیکھا کہ ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہے ابھی بھی کیا دوسری خرید لیں گے آج نے پھر دوسری بات کہی وہ اللہ اور سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دبا کرے سب کو اتباع سنت رکھ کے تو پھیک ملے آپ نے کیا فرمایا اچھا ٹھیک ہے اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے سال میں دس منگی پھاڑے گا اور دس منگی پہنے گا لیکن بتا اس وغیرہ کچھ نہ سوچے اسی اتنا اگر تو سوچ لے کہ ٹہنے کے اوپر پہننے میں نبی کی اتباع سنت کی پر بھی ہو جائے گی کیا یہ بھی معبولی چیز ہے صاحب نے کہا بس بس بس تمہاری نگاہ میں چھوٹی ہے لیکن سنت, اگر تو نے ٹکڑے کے اوپر پہن لیا تو کس کی سندر کر دے ہو ترکاحب آنے کا موقع مل گیا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی آدمی نہیں ہے میرے بھائی اب بہن اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں ورنہ دل تو چاہتا تھا بہت ساری مثالیں اس میں تھیں اتباع و سنتِن بڑا طویل موضوع ہے نمبر تین میرے بھائی ہو و عمارت مسجد مسجد کو تعمیر کرو مسجد کو آباد دوستو مسجد آباد کرو مسجد کس سے آباد نماز سے نماز سے اعتکاب سے جمعے سے درس قرآن سے درس حدیث سے دیجی تعلیم سے سمجھ گئے نا ان تمام چیزوں سے مسجدیں صحابہ کرام مسجدوں کو آماد کرنے والے تھے ہم کیا ہو گئے ماشاءاللہ وہی آدمی کھڑا ہوگا دوستوں سے بات کرتا رہے گا گھر سے نکلا ہے نماز کے لیے اور باہر کھڑا کہاں ہوگا باہر جہاں امام تکبیر شروع کیے اب آگے کھڑا ہوا اور سلام پھیرا پھر فی وہیں گیا ہوٹل پہ کھانا کھائے گا تو بلا پہلے تومکا لیا کچھ کولڈ ڈرنک لیا سمجھ گیا نا اور بار کی دکان کھانا کھانے کے بعد ابھی اتنے نواز لواز ہوٹل میں تو بیٹھا ہوا ہے ہوٹل والا ہے جلدی جائے دوسرے کسٹمر کھڑے معام یہ ہے اور مسجد میں آ گیا تو فرد نماز پڑھنے کی, کی دیر ہے سب مسجد کے کیوں دوست کر رہے ہیں اللہ کے گھر کو آماد کرنے میں اتنا بھاری پر اللہ کی باتوں وہاں کھڑا ہونے کے بجائے یہاں آ کر کے بیٹھے ہوتے اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہوا کیا پڑھا افتح مفت علی رب اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آگے رحمتوں کو دروازہ کھول دے اور وہاں کھڑے کھڑے قیمت چگری شیک وہاں کون سی رحمت مل گی مسجد کو آباد کرنا چار کیا کہیں گے واٹس اپ پڑھنا صبح اٹھے آخ میں عید ہے بولے کس نے کس نے یاد کیا ہم کو دیکھتے دیکھتے تھری ٹائر ہو فرسٹ کلاس ہو یا اے ٹو ٹائر ہو نو بجے کے بعد ہر آدمی کی لائٹ یہی قانون ہے نا یہی قانون ہے بھائی اب عمل نہ کرے کوئی بات نہیں لیکن قانون یہی ہے نو بجے کے بعد لائٹ بج جائے لائٹ بج گئی لیکن چھ سیٹ ہے تو چھ کی اپنی بتی چلی کیا خیال ہے پھر جب تک تھک نہ جائے خود نک نہ آ جائے اور بدبختی تو یہ ہے تیرے کا سفر کرو ایک اس پر لیتی ہے اور ایک اس پر لیٹا ہے اب باتیں کریں گے سن لے گے تو وہاں بھی واٹس اپرانسر ہو ساری رات یہ نحوس یہ پریشانی اللہ بسم کا امو تو بھارا پڑھنا نصیب نہیں تمہارا سبحان اللہ تحت اس الحمدللہ یہ سارے سونے کے آداب نے آداب تھے کس نے ختم کر دیا کس نے محروم کر دیا موبائل نے تلاوت چوتھی چیز کیا ہے تلاوت قرآن دوستو قرآن کی تلاوت پابندی سے بڑی تاکید آئی ہے اور ہم نے چھوڑ دیا اگر پوچھا جائے ہم سے تو پوچھے گی موری صاحب آپ نے ہم تو ایک رمضان میں پڑے تو اس کے بعد موقع نہیں لگا پتہ نہیں آپ کو کیا ہے رمضان میں قرآن کھلا کھلا اور رمضان میں جب بند ہوا اب اگلے رمضان تک کی کو کی جگہ بہت زرو پڑی اس کو دیکھ لیا نمبر پانچ وہ جہاد انفی سب اللہ کے راہ نے جہاد پانچ چیز اور جہاد حجرا کا موقع ہے حجرا کا موقع جہاد کیا ہے لوگوں نے کہا یا رسول فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ مسلمان اپنے نفس کو شلیت کا سود دو جہاد کرو کہ ہاں سود لینا ہاں مقام اور اب ہی بنا نفسا رو جگت جگت میں جانے کے شبتکار اور یہی جی سب سے بڑا جہاز ہے یہ چک باتیں ہم نے آپ افراد کے سامنے رکھی ہیں وقت ہمارا قطع ہے اللّہ تعالیٰ سب عمر کے تو सब سے فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے بار بار ہم سب ساتھیوں کو مل کر کے بیٹھ لیں اور کچھ کہنے سننے یاد رکھنے گہروں تک پہنچانے کے تو فکر سے فرمائے ابو یاد آس اللہ بالکل